ارشاد ہوتا ہے کہ ولاقت آتے نا موسل کتاب اور ہم نے کتاب دی حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کو کتاب سے مراد تورات رات اور پے در پی من ممباد ہی اس کے بعد یعنی موسا علیہ تو السلام کے بعد یہ جو کلام میں ضمیریں آتی ہیں نا اس کو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں ترجمہ پڑھیں تو اس کو غور سے دیکھا کیجئے اسے سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے کہ یہ اشارہ کس طرح ضمیر یا اشارہ جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام لے لیجئے جیسے ہم کہتے ہیں نومان آیا اور اس نے کھانا کھایا اور پھر وہ چلا گیا اب ان جملوں میں اس نے کھانا کھایا تو اس سے مراد نومان ہی ہوا وہ چلا گیا تو وہ سے بھی مراد نومان ہوا تو یہ جو ضمائر ہوتی ہیں ہو ہے ہما ہے ہم ہے کا کما کم یہ اربوں میں جو استعمال ہوتی ہیں ان ضمائر کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی ترجمہ انسان کچھ سے کچھ کر لیتا ہے مثلا آپ یہاں دیکھیں گے تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے حضط موسا علیہ السلاۃ والسلام کو کتاب دی تو مراد تورات تو ہوئی وقف اور پے درپے بھیجے بعد ہی اس کے بعد اب یہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کے بعد سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا تھا یا ہوتا ہے کہ ہی کی زمیر ہم نے کتاب کی طرف کیوں نہیں لوٹا دی اور ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہزت موسا علیہ صلاحم کو ہم نے کتاب دی اور ان کے بعد اور اس کتاب کے بعد پیدر پہ پھر اس کتاب کے بعد پیدر پہ کیا ہوا پھر رسل اللہ نے فرمایا پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا تو جب رسل کا لفظ آ گیا تو اس نے بتایا کہ یہ ہُو کی ضمیر بجائے کتاب کے رسول کی طرف زیادہ مناسب حالانکہ آپ دیکھیں ترتیب میں تو حضت موسا علیہ صلاحم کا نام پہلے آیا اور کتاب کا لفظ بعد میں آیا ہے تو قاعدہ تو یہی ہے کہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ بالکل قریب کی طرف لوٹاتے ہیں لیکن یہ ہو کی ضمیر جو ہے وسط موسا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ بے کا جو, جو, جو الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ مراد یہاں پہ رسولوں کا ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا کتاب کا ذکر نہیں وہ آتے اور ہم نے عطا کیا بار بار اللہ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے تورات کو دیا ہم نے رسولوں کو بھیجا ہم نے یہ کیا یہ دلیل ہے اس کی کہ انبیاء علیہ صلاحت والسلام یہ کتابیں اپنے پاس سے نہیں لے آئے تھے یہ معجزات انہوں نے خود سے نہیں دکھا دیے تھے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں انہیں دی گئی تھیں وہ آتے ہی نہ سبن مریم اور ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام کو بار بار قرآن کہتا ہے کہ ابن مریم مریم کے بیٹے تھے حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلام کا والد نہیں تھا کوئی ماں تھی اور مریم تھی اور سر سید نے اپنے آپ ہاں پورا زور اس پہ لگایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط کے والد بھی تھے اور وہ اس کو بھی لکھتے ہیں پر شرط وہی ہے کہ وہ کلیات سر سید پڑھی ہے سترہ جلدوں والی پھر آپ کو حوالہ مل جائے گی وہ آتے ہی نا موسل کتاب وہ آتے ہی نا عیصد نمر البیہ اور رستے عیسا علیہ سلاۃسلام جو بیٹے تھے مریم کے ہم نے انہیں دیے بنا بنا سے مراد واضح دلائل یہ دلائل دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں یا تو وہ جو مردوں کو زندہ کرنا تھا یا بیماروں کو شفا بخشنا تھا جو ظاہر میں ان سے ہوتا تھا وہ مراد ہے اور یا مراد انجیل ہے کہ انجیل ہم نے انہیں دی جو بڑا واضح طور پر ایک موجزہ تھا د نہ ہو اور ہم نے کیا کیا اید نہ ہو ہم نے ان کی مدد کی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے تو اس طشاء علیہ سلاۃ والسلام کی طرف کہ ہم نے ان کی مدد کی بے روح القدس روح القدس کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے جبریل قرآن پاک میں جبریل امین کے لیے جو القاب استعمال ہوئے ہیں اللہ تعلی مختلف جگہوں پہ مختلف ناموں سے جبریل امین کو یاد کرتے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے متعلق مطلب لکھا ہے کہ امین ہے امانت دار ہے ایک جگہ نام لیا ہے جبریل کا جو نام ہے ان کا اس جگہ پر آپ دیکھیے تو روح القدس فرمایا پاک روح پاک چیز اللہ کا کی طرف سے تائید کے لیے جو نازل ہوتے تھے اللہ کا نظام جو شریعت کا ہے اس میں اللہ تعالی نے حضرت جبیل امین کو ہی بڑا مقرر کیا ہے وہی وہی لے کے آتے رہے اور امبیا عالم صلاحت والسلام کی تعید کرتے رہے اور ایک خدا کا نظام ہے تکوینی ایک تشریعی نظام ہے نا شریعت کا نماز روزہ اعمال ایک ہے تکوینیات کا نظام تکوینیات کا نظام مطلب جو اللہ کے کنڈ کے لفظ سے پیدا ہوئی چیزیں دنیا کی زندگی پیدائش موت حادثات خوشیاں یہ جو نظام چل رہا ہے تکوینیات کا بارشیں سبزیوں کا اگنا یہ تکوینی نظام جو ہیں اس میں جو ہیڈ ہیں وہ حضرت میکائل علیہ السلطلام یہودی حضرت میکائل سے بڑے خوش رہتے تھے اور جب امین سے ہمیشہ ناراض کیونکہ زب مریم پر جس فرشتے کو بھیجا گیا اللہ تعالی نے فرمایا فتح لَهَا بَشَرًا بشرن اور وہ ان کے لیے ایک مرد کی صورت میں ظاہر ہوئے وہ بھی جبریل امین تھے یہاں پر اللہ نے فرمایاتناہ بیروہ القدس اور روہے قدس کے ذریعے پاک روح کے ذریعے اللہ نے مدد کی عزت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی تو یہ جبریل امین کو خاص دخل ہے صلاحت والسلام کے ساتھ وہی کرنے میں اور اسی طرح القا کرنے میں دل میں کوئی مضمون ڈالنے میں اور اسی طرح شریعت کے معاملات میں اور اسی مناسبت سے حسان ابن ثابت رضی اللہ شاعر تھے نا تو آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی آپ نے فرمایا اللہ اید ہو بے روح القدس اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما کیونکہ شاعری کے مضامین آتے ہیں دل میں اس مناسبت سے آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روح کا لفظ استعمال فرمایا تو جبریل امین ان کا اپنا وجود ہے فرشتے ہیں بنے ہوئے ہیں نور سے ان کے پر ہیں آضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دو مرتبہ بس ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ایک مرتبہ جب وہ وڑی لے کے آئے اور ایک مرتبہ فرمایا میں کی رات میں جب میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ سو پر تھے جبریل کے اور جس طرف وہ آسمان کے تھے پورا آسمان بھرا ہوا نظر آ رہا تھا اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راستے میں جب حملہ ہوا ہے نا میں کے سفر میں تو جبریل امین نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے تو آذر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شیطان نے جن نے حملہ کیا جب آپ نے راز کے لیے جا رہے تھے اس کائنات میں کہیں سے گزر رہے ہوں گے جب جب جہاں بھی ہوں گے تو اس نے جب حملہ کیا تو وہ آگ کی طرح تھا لطکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جبی امین نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیے اس سے یہ پلٹ جائے گا اور آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی اور وہ جن بھاگ گیا کہ سب چیزیں روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس عالم میں اگر یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ اس جہان میں اس دنیا میں روح مغلوب ہے اور جسم غالب ہے مادیت ہے نا تو مادیت غالب ہے روحانیت پر میٹیریلزم اسپرچلزم پہ غالب ہے اور جو اگلا جہان ہے جب اس دنیا سے نکل کے ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں روح غالب ہے اور جسم مغلوب ہے تو ہم اس جہان کو ناپنا شروع کرتے ہیں مادے کے اعتبار سے حالانکہ وہاں کا پیمانہ روح ہے مادہ نہیں ہے تو جب انسان روحانی دنیا کو روحانیات کو روح سے ماپے گا تو بھی بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ٹائم کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے صحیح حدیث میں بخاری میں آیا ہے کہ اس کے داؤد علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے نوکر کو کہ تم یہ سواری تیار کرو اور وہ گھوڑا وغیرہ تیار کرتا تھا اور اتنے دیر میں وہ پوری پورا زبور پوری پڑھ لیتے تھے یہ جو چیز تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم جو ہم سمجھتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے ٹائم میں بڑی گنجائش آ جاتی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے اپنے والد کے متعلق نقل کیا ایک جگہ کہ اثر کی نماز پڑھ کے وہ بیٹھے رہے اور پھر وہ اپنے ذکر اذکار مراقبہ ان چیزوں میں مصروف تھے اور پھر انہوں نے جب سر اٹھایا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں پر جب پہنچا ہوں تو اس کے بعد چالیس ہزار سال گزر گئے حالانکہ وہ وقت اصل اور مغرب کے درمیان کا تھا اس سے بھی کم تھا یہ چیزیں ایسی ہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے بیسویں اکیسویں پارے میں بعض آیات ایسی ہیں جو اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان نے یہ چیزیں سمجھی بھی نہ ہو تو روح القدس اس کے ذریعے اللہ نے فرمایا ہم نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی اسی لیے حضط عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اگر دیکھنے ہونا تو اسے کبھی بھی مادے کے اعتبار سے مت دیکھیے وہ سمجھ میں نہیں آتے روح کے اعتبار سے دیکھیے کہ ان کی تخلیق ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی روح القدس کے پھونک مارنے کی وجہ سے ہے تو روح القدس کے ساتھ جبریل, جبریل امین کا تعلق ہوا نا اس پہ علیہ سرات والسلام کے ساتھ اسی لیے وہ اللہ کا ایسا امر تھے جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ ایسے جہان میں چلے گئے جہاں زمانے کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جو دنیا میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کھاتے کیا ہوں گے کیسے رہتے ہوں گے یہ چیزیں ایسے ہی بچوں کے سوالات ہیں وہ تعلق کی رحل سے ہے عالم آخرت سے تو اللہ نے فرمایات نہ ہو ہم نے کیا کیا ان کی مدد کی ان کی تعید کی روح القدس کے ذریعے افق اللہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ام رسول آئے بیمال تہواہ جو پیروی نہیں کرتے تھے انفسکم جو تمہاری خواہشات ہیں ان کی استقبر تم تو تم متقبر ہو گئے ففریقن کا تم تو ایک گروہ تھا جس نے جھٹلایا فریقن تقتلون اور ایک گروہ تھا جس نے قتل کیا جب بھی انبیاء عالم السلام تمہارے پاس آئے ہیں تم نے یہ بات کی اس آیت کریمہ کو آپ ایک طرح سے غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی کس سے ہے مخاطب کون ہے ہمیں بس اس آیت میں پہلے تو یہ تلاش کرنا ہے کہ یہ تخاطب ہے کس سے شروع ہوتی ہے آیت و لگت آتئینہ موسل کتاب اور ہم نے اسے موسا علیہ سلاۃ والسلام کو کتاب دی ٹھیک ہے جی پچھلے زمانے میں انہیں کتاب دے دی گئی وہ آتینہ عیسب نے مریم البینات اور ہم نے اسے عیسا علیہ السلط والسلام کو کیا کیا مریم کے بیٹے تھے واضح نشانیاں دی یہ بھی ایک خبر ہو گئی وہ عیت نہ ہو قدس اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی یہ بھی ایک بات پتا چلی فوراً اللہ تعالی اس سے آ ہیں اس پہ کہ افق اللہ رسول کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا تو کہاں تو روح سخن ماضی کی طرف تھا اور کہاں فوراً آ ہیں حال میں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا یہ کلام ایسے بنانا اس کو کہتے ہیں عرب اپنی لغت میں التفات کہ غائب کا ماضی کا کوئی تذکرہ ہو اور اس کو چھوڑ کے کوئی آدمی فوری طور پر آ جائے اس پہ حال پہ تو وہ اس کو خبر وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ التفات ہے مخاطبت بنی اسرائیل سے تھی کہ بن اسرائیل میں ایسے ہوا استموسا علیہ السلام تشریف لائے پھر استعیسہ علیہ سلط و السلام تشریف لائے غائب کے سوے سے اور پھر ایک دم سے اسے پلٹا کے مخاطب کے سوے میں آ گئے ہیں عربوں کے ہاں یہ کلام کا بڑا حسن سمجھا جاتا تھا خوبصورتی سمجھی جاتی تھی اللہ نے اس, اس چیز سے یہاں پہ کام لیا ہے اللہ تعالی نے بالکل ان کے ادب کے مطابق بات کی جو عربی ادب اور گائمر اور لٹریچر تھی خدا نے باندھ کے رکھ دیا ہے عربی کو قرآن کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ اچھے سے اچھا جو عربی کا ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے بس قرآن پاک میں نازل کر دیا اب عربی جتنی بھی ترقی کرتی چلی جائے حد سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو قرآن کے اسٹینڈرڈ سے آگے نہیں جا سکتے یہ ایسے یہ فرض کر لیجیے فرض کر لیجیے کہ شیکسپیئر انگلیش کا بہت بڑا رائٹر تھا بڑی دھاک اور دھوم کی بچی ہوئی ہے یہی شیکسپیئر اگر پہلے دن انگلیش میں پیدا ہو جاتا تو جو کچھ وہ لکھ جاتا ہے سٹینڈرڈ متعین ہو جاتا ہے زبان کا بعد میں آنے والے دس صدیوں میں اس تک پہنچتے بارہ صدیوں میں پہنچتے لیکن وہ روز اول میں ہی پیدا ہو گیا اس نے لکھ دیا جو کچھ لکھ دیا اسی طرح قرآن پاک کو جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ عربی کا گویا ایک معیار مقرر ہو گیا تو ارشاد فرمایا فک اللہ جا اکم کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان احکامات کے ساتھ ہے جو نہ ہوا کا لفظ ہوتا ہے نا ہوائی نفس اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی جس چیز کو نفس چاہے خواہشات بیمال جو نہ بھائی انفسکم تمہارے جانوں کو تمہارے نفس کو جو نبی علیہ السلط نہ بھائیں تو تم کیا کرتے تھے اس تم تو تم متکبر ہو جاتے تھے اکڑنے لگتے تھے فری کن سو فا سو اس کا نتیجہ نکلا کہ فریقن ایک گروہ اور ٹولی ایسی تھی کزب تم امبیا علیہ صلاحت کی جنہیں تم نے جھٹلایا ایک گروہ امبیا علیہ سلطلام کا ایسا تھا کہ تم نے انہیں جھٹلایا وہ فریقن اور ایک گروہ ایسا تھا تقتلون جس کو تم قتل کرنے لگے یہ باز کو یعنی انبیاء علیہ سلاۃ والسلام کے دو گروہ تھے ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ ایسا تھا جس کو تم قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے جیسے ہست ذکر علیہ صلاح والسلام کو قتل کر دیا حسط یاحیہ علیہ صلاۃ السلام کو قتل کیا اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے یہاں پر یہ بات بتائی اس میں آخری حصے پہ غور کریں تو یہ یہودیوں نے کیوں کیا اللہ نے فرمایا کہ استقبر تم تم نے غرور کیا کبر کیا تمام معاشی کی اور گناہوں کی جڑ اصل میں یہی ہے کبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کبر کی وجہ سے تم نے انہیں جھٹلا دیا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا تو ایک گروہ ہمبیا علیہ صلاحت کا اس کا مطلب ہے کئی نبی علیہ سلاۃ والسلام آئے ہوں گے تو انہیں حقیر سمجھ کے جھٹلاتے رہے گئے تو کم درجے کے اور حقیر سمجھ کے ہی انہیں قتل کرتے رہ تو بنیاد کبر نکلی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور اللہ کی گرفت سے بے نیاز ہو جانا اس لیے گناہ جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی کبھی اس کی مسلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جب بڑا سمجھنے لگتا ہے نا تو کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے پھر چھک جاتی ہے طبیعت اور پھر احساس رہتا ہے شرمندگی کا کہ اللہ کا ایسا نا فرمان بندہ